اور یاد کرو جب فرشتوں نونگونہ نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح سا مریم کا بیٹا راؤدار باعزت ہوگا دنا اور آخرت میں اور قرب والا.